طلبیاہ کا زبان سے کہنا شرط ہے نیت کے بعد طلبیہ کے بھی کچھ مسائل سن لیجئے طلبیہ کا زبان سے کہنا یہ شرط ہے اور اگر دلی دل میں کہتے گا تو کافی نہیں ہے حتہ کہ کوئی آدمی گندا ہے تو احتیاط اسی میں ہے ہم فی کے نزدیک کہ وہ زبان کو ہلائے زبان کو حرکت دے اور اگرچہ وہ الفاظ نہ کہہ سکے اور ہر ایسا ذکر یہ مسئلہ غور سے سمجھیے ہر ایسا ذکر جس سے اللہ کی تعظیم مقصود ہو طلبی ہے کہ قائم مقام ہو سکتا ہے بعض لوگ ہوتے ہیں بالکل انپڑھ ہوتے ہیں دیہات کے رہنے والے ہوتے ہیں اور وہ بالکل نہیں کہہ سکتے لبیک اللہ محمد ان کو یہ جملہ کہنا ہی دشوارا ہے یاد بھی نہیں کر سکتے تو ایسے لوگوں پہ نہیں سختی کرنی چاہیے اور نہ ہی خام خواہ ان پر زور ڈالنا چاہیے کہ ضروری تم یاد کرو بھائی نہیں ہو رہا ایک آدمی سے یاد چھوڑ دیں اسے تسلی دلاؤ کہ جس کے گھر میں جا رہے ہو وہ بڑا کریم ہے بڑا مہربان ہے وہ لوگوں کے الفاظ سے کہیں زیادہ ان کے دلوں کو دیکھتا ہے اور لوگوں کے الفاظ سے کہیں زیادہ جذبات اس پر پہنچتے ہیں جیسے جو قربانی کرو گے تو اس کا خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچے گا تمہارے دل کی نیتیں اور تقوی اللہ تک پہنچے گا تو ہر ایسا ذکر جس سے اللہ کی تعظیم مقصود ہو طلبیہ کے قائم مقام ہو جائے گا جیسے کوئی آدمی نیت کرتا ہے دل سے حج کی یا عمرے کی زبان سے آپ نے کہلوا دیا کہ کہیے میں اللہ کے لیے حج تمتو کرتا ہوں کہیے اللہ کے لیے حج افراد کرتا ہوں اور اس کے بعد اگر وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو جی اس کا احرام شروع ہو گیا اللہ اکبر اس نے کہا احرام شروع ہو گیا اسے کہیے بس تم اللہ اکبر ہی پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ ہی پڑھتے رہو تو یہ جو چیزیں پڑھتا رہے گا جس سے اللہ کی عصمت اللہ کی بزرگی اللہ کے ساتھ شرک کی نفی اللہ کی توحید اللہ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کا بڑا ہونا اس کا ہر چیز سے بڑا ہونا اس کا اپنی ذات میں اپنی صفات میں ہر طرح سے ایک اکیلا کوئی اس کا شریک نہیں نہ اس کے اختیارات میں نہ اس کے علم میں نہ اس کی کسی اور صف میں اس طرح کا جتنا بھی ذکر کرے گا نا یہ سب تلبیہ کے قائم مقام ہو جائے گا کیونکہ تلبیہ میں آپ نے کیا پڑھا ہے آپ نے یہی کہا کہ اللہ میں حاضر ہوں اور حاضر ہوں اور اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے میں حاضر ہوں تو جب وہ کوئی ایسا جملہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ تیرا شریک کوئی نہیں نہ تیری ذات میں نہ صفات میں میں تیرے علاوہ کسی کے متعلق نہیں جانتا اور اللہ نہ میں سمجھتا ہوں اس بات کو ورنہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی بھی نفع و نقصان کا مالک ہے اور اس بندے کے حالات کسی کو بھی علاوہ اللہ معلوم نہیں ہے ایسے جتنے ذکر کرے گا یہ سب تل کے قائم مقام ہو جائیں گے لا الہ الا اللہ بھی کافی ہے اور سب سے اچھا اسحد اللہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ نفا اور نقصان کا مالک کوئی نہیں یہ اس کا احرام بند کیا بس اور کیا چاہیے وہ خاص الفاظ ڈبا اللہ کو سنت ہیں ایک آدمی مجبوری لا کی وجہ سے اس سنت پر نہیں عمل کر سکتا مت جوڑ ڈالیے انسان مطلوب ہے انسان ہوگا تو یہ کام ہوں گے نا اگر انسان ہی نہ رہے اُنہیں کے دل ٹوٹ گئے تو پھر ان چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہے اس لیے انسان بڑی قابل قدر چیز ہے انسانوں کی عزت کرنی چاہیے انسانوں کو راحت تکلیف سے بچانا چاہیے انسانوں کو راحت آرام سکون دینا چاہیے اور شریعت نے جتنی گنجائش لوگوں کو دی ہے اتنی دو جو نہیں دی مت دو کیونکہ اللہ ہم سب سے زیادہ اپنی مخلوق پر رحم کرنے والا ہے اور اللہ سب سے زیادہ اپنی مخلوق کی حکمتوں کو جاننے والا ہے جو شریعت کہتی ہے بس وہ بتائیں اپنی طرف سے سختی کرنا یہ کسی صورت بھی درست میں اور خاص طور پہ جب کسی انسان کا کوئی تعلق بھی کسی سے نہ بنتا ہو یا تو تعلق بنتا ہو باپ بیٹے کا باپ بیٹی کا اس کی تربیت اس کی تعلیم ہو آپ کے ذمے یہ ایک اور تعلق ہے کوئی شیخ ہو مرید ہو ان کے ان کی تربیت ان کے ذمہ ہیں یہ سارے تعلقات بنتے ہیں جہاں کوئی تعلق نہیں بنتا لوگوں کو مجبور کرنا نہیں لوگوں کو بس اتنا بتائیے کہ نہیں لب پڑھ سکتے ٹھیک ہے میاں لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو ایسی چیز پڑھو جس سے اللہ کی تعظیم اللہ کی عظمت اللہ کی بڑائی اللہ کی بزرگی اللہ کا بڑا ہونا اللہ کا نفع نقصان کا مالک ہونا سارا علم اللہ ہی کا ہونا اس طرح کی جملے جو, جو بھی پڑھے گا اس سے احرام بن جائے گا حتیہ کے غور سے سنی اگر اسے عربی میں کہنا یہ دشوار ہے تو اردو میں کہے فارسی میں کہے ترکی میں کہے انگلش میں کہے کسی زبان میں بھی ایسا زندہ جب کہہ دے گا اس کا احرام شروع ہو جائے گا سمجھے آپ اس مسئلے کو بڑے بڑے اچھے جو گفتی ہیں نا جنہوں نے فتوے کا کام کیا ہوا ہو اور خاص طور پہ حج کے مسائل پہ کام کیا ہوا ہو ان سے پوچھئے گا وہ آپ کو بتائیں گے یہ درست ہے مثلاً ایک آدمی دیہاتی ہے آپ اس کی متعدد مثالیں ہمارے ملک میں مل جائیں گی اور اس نے عمرے کی یا حج کی نیت کر لی اولاد کو اللہ نے پیسہ دیا ان کا جاؤ بابا حج کرائے عمرہ کرائیے ماں کو بھیج دیا عمرہ کرائیے وہ بےچاری تو کبھی اپنے گاؤں سے نہیں نکلی شہر مشکل سے آئی تھی اسے انٹرنیشنل پلائٹ میں آپ نے بھیج دیا اب وہ نہیں پڑھ سکتی لبایک اللہ لبایک چھوڑ دے وہ نہیں پڑھ سکتی اس بات کو کہ اشد اللہ الہ الا اللہ تو اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ صرف عربی میں گواہی کو قبول کرے اس نے احرام باندھا اور احرام باندھنے کے بعد اس نے زبان سے نیت کی آپ نے کرا دی کہ یوں کہیے کہ اللہ میں حج کرتی ہوں اللہ میں عمرہ کرتی ہوں اور اس کے بعد اس نے کہہ دیا اللہ تھی سب سے بڑا اس نے کہا میرے اللہ نفع اور نقصان کا مالک تیرے علاوہ کوئی نہیں اس نے کہا اللہ میں تیری بندی ہوں مجھے معاف کر اور میری میری غلطیاں اللہ بھلا دے اور اللہ تی مہربانی کرنے والا ہے اللہ تیری ایزاق بڑھی ہے اس قسم کے جملے اس نے کہہ دیے اس کا احرام شروع ہو گیا یہ لبیک اللہ ملبیک کائم مقام جملے ہیں سمجھے لبیک اللہ ملبیک لبلا شریق البیک کے قائم مقام جملے ہیں اس نے اردو میں نہیں پنجابی میں کہہ دیا تو بھی اس کا احرام شروع ہو گیا اس نے کہا اللہ تو ہی تو بس احرام شروع ہو گیا اور کیا چاہیے جب اس نے مان لیا کہ اللہ ہی سب کچھ ہے اور اس کے علاوہ کوئی ذات نفع اور نقصان کی مالک نہیں ہے تو اب کیا چاہیے وہی اس سے کیا ایمان کے لیے کیا احرام باندھنے کے لیے کیا مسلمان ہونے کے لیے یہی ضروری ہے کہ عربی میں پڑھے نہیں آتی جہالت میں گزر گیا وقت تب اس کا بڑھاپا تو خراب نہ ہو اسے ہمت دلائیے حوصلہ دلائیے کہ جس جگہ پہ آپ جا رہے ہیں وہ مالک بڑا کریم ہے بڑا کرم ہے اس کا بڑی مہربانی ہے اسی نے بلایا ہے اور اس کے مہمان بن کے جا رہے ہو اور مہمان ایسا ہوتا ہے کہ ذرا اونچ نیچ ہو بھی جائے تو ہم دنیا میں میزبان برداشت کر لیتے ہیں وہ تو بڑا شہنشاہ ہے وہ کیسے برداشت نہیں کرتا وہ تو بڑا حلیم ہے بڑا کریم ہے اس لیے اللہ پہ بھروسہ اللہ پہ اعتماد اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑنا اور لوگوں کو امید دلانا اللہ سے کہ اللہ اچھے دن بھی لے آئے گا یہ بڑی نیکیاں ہیں یہ کرتے رہا کیجیے لوگوں کے دل پڑے ناسک ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے تو اس لیے پنجابی میں اردو میں فارسی میں انگلش میں ترکی میں کسی زبان میں اس نے کہہ دیا ایسا جملہ جو جملہ اللہ کی عظمت پر دلالت کرتا ہے اللہ کی بڑائی پہ بس اس کا احام شروع ہو گیا عربی میں پڑھنا افسل ہے اس کا کوئی انکار نہیں کرتا بھائی اور وہ الفاظ پڑھنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے تھے وہ بھی افسل ہیں اور حتیٰ کہ وہ الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ پڑھتے رہے ہیں ان کا پڑھنا بھی اچھا ہے مگر اچھا ہونا ایک الگ چیز ہے اور ضروری ہونا ایک الگ چیز ہے ضروری یہ تھا نا کہ اللہ کی عظمت بیان کرے اس آدمی نے اللہ کی की کے لیے ان الفاظ کو بیان کر دیا بہت اچھا अच्छा لیا محنت کی نہیں محنت ہو سکتی بوڑھاپا ہو گیا بیماری ہو گئی کوئی بھی ازر ہو سکتا ہے تو اس لیے جو بھی ذکر لاحب اللہ الحمد للہ اللہ اکبر یہ سب چیزیں اس کا آرام شروع جائے اور طلبیے کا جان پوچھ کر چھوڑ دینا یہ مقرو ہے آتا ہو اور چھوڑ دے کہ حرکت بھی نہ کرے جو آتا ہے اس کو پڑھے اور احرام باندھنے کے وقت ایک مرتبہ کسی ایسے ذکر کا کرنا فرض ہے اردو میں کسی بھی زبان میں ایک مرتبہ ایسا جملہ کہنا جو اللہ کے بڑے ہونے پہ دلالت کرے جو اللہ کی عصمت کا قائم مقام ہو جیسے لا الہ الا اللہ، یہ تو ہر ایک مسلمان کو لمبل آتا ہی ہے ایسا کوئی ذکر ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے اور اس کو تین مرتبہ پڑھنا سنت ہے اور ایک سنت یہ بھی ہے کہ طلبیہ جب بھی پڑھے تین مرتبہ پڑھنا چاہیے طلبیہ کے مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ جب حالت بدلے تو اس وقت پڑھنا یہ بھی سنت ہے مثلاً صبح شام پڑھنا اختے بیٹھتے وقت پڑھنا سیڑھیاں اترتے ہوئے جہاز میں چڑھتے ہوئے اس وقت پڑھنا کسی گھر میں جاتے ہوئے داخل ہوتے ہوئے نکلتے ہوئے لوگوں سے ملاقات کے وقت رخصت کے وقت سو کے اٹھے تب اور بلندی پہ چڑھتے ہوئے نشیب میں اترتے ہوئے مکہ مکرمہ میں یہ مستحب ہے اور مستحب بھی ایسا ہے جس کی تاکیب زیادہ کی گئی ہے البیہہ جب ایک بار شروع کرتے تو تین مرتبہ پھر مسلسل پڑھنا سنت ہے درمیان میں کلام نہ کیا جائے اور یاد رکھیے اگر کوئی آدمی پڑھ رہا ہے تو اسے سلام کرنا مقروب ہے اسے سلام نہ کیا جائے کیونکہ وہ عبادت میں مصروف ہے اور ایسی عبادت میں جس میں اس کا دل غالب دمان اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے تو اس کی عبادت کو خراب نہ کیا جائے اور اگر کسی شخص نے تلبیمہ پڑھنے کے وقت میں سلام کیا تو سلام کا جواب دینا اس صورت میں تو جائز ہے کہ یہ ڈر ہو کہ یہ سلام کرنے والا چلا جائے گا اور اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میں نے سلام کیا تھا اس نے جواب نہیں دیا طلبیہ کو درمیان میں روک کے اسے جواب دے دے کیونکہ طلبیہ کا تین مرتبہ مسلسل پڑھنا مستحب تھا لیکن مومن کا دل اس نیکی سے کہیں زیادہ آگے کی بات ہے اس کو جواب دے دے اگر یہ ڈر اگر پتا ہو کہ اپنے ہی دوست ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تین مرتبہ پڑھنے کے بعد طلبیہ کو پھر جواب دیا جائے فرض نماز اور نفل نماز کے درمیان بھی اس کے بعد بھی نفل نماز ان کے بعد بھی پڑھنا چاہیے اور یہ خیال کرنا چاہیے اس مسئلے کا کہ تشریق کے جو ایام ہیں نا تشریف کہتے ہیں گوشت سکانے کو اور دس سے کو قربانی ہوتی ہے نا ہر مین شریفین میں دنیا بھر میں اور مکہ مکرمہ میں خاص طور پہ تو اس کے بعد اب بھی گوشت के کے وہ رکھ لیتے ہیں غریب لوگ ہوتے ہیں گوشت وہ تازہ کھا نہیں سکتے سارا سال کیا چند مہینے بھی تو گوشت کو سکھا کے رکھ لیتے ہیں اور اس گوشت کو وہ سوکھے ہوئے کو استعمال کرتے ہیں اور حدیث میں آیا ہے ایک آدمی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور وہ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بٹھایا اور آپ نے فرمایا تم کسی بادشاہ کے پاس تو نہیں آئے ہو کیوں ڈرتے ہو مجھ سے اور تمہیں پتا نہیں میں اس غریب ماں, ماں کا بیٹا ہوں جب اپنی غربت کی وجہ سے گوشت نہیں کھا سکتی تھی تازہ اور تشریف کے اجام میں جو گوشت سوکھا ہوا ہوتا تھا میری ماں وہ کھایا کرتی تھی غربت ہمارے گھر میں ایسی تھی تو رسلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تسلی دلائی کہ تم کسی بادشاہ کے دربار نہیں پہنچے تم اس ہستی کے دربار میں آئے ہو جس کے لیے یہ چیزیں تھیں اور اس کے دل میں بڑا درد ہے اپنی امت کا اپنے پاس آنے والوں کا وہ بڑا احترام بڑی عزت کرتا ہے وہ ہنستی ہے جو تشریق ان ایام کو کہتے ہیں جن میں گوشت کو خوش کیا جاتا ہے تو تشریق کے ایام میں تکبیر بھی شروع ہو جاتی ہے نا ہر نماز کے بعد تکبیر کہنی چاہیے تو کوئی آدمی جو حج میں ہے وہ پہلے تکبیر کہے اور اس کے بعد تلبیحہ پڑھے پہلے تقبیر کہے گا پھر تلبیہ پڑھے گا اور اگر اس نے پہلے تلبیہ پڑھ دیا تو اب تقبیر اس سے ساکت ہو گئی اور تلبیہ جو ہے وہ دسویں تاریخ کی رمی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے دس سلحج کو نو کو ارپات میں رہے رات مضطلفہ میں گزاری اور مضطلفہ سے صبح اٹھ کے دس سلحج کو جب رمی کے لیے آئے نا تو رمی پہلی کم کر جب پڑی رمی کی آپ نے ماری اس کے ساتھ ہی یہ تلبیحہ ختم ہو گیا لیکن اس سے پہلے چونکہ نماز ہے اس لیے اگر کوئی آدمی تلبیحہ پہلے پڑھ لے اور تکبیر اس سے ثابت ہو جائے گی اگرچہ وہ بعد میں پڑھ لے تو تصویر پہلے پڑھنی چاہیے اسی طرح اسی آدمی کی نماز میں کوئی ایک دو رکتیں رہ گئی تو امام نے سلام پھیرا اب یہ جماعت کی وجہ سے اٹھ کی اس نے اپنی نماز کو پوری کرنی ہے بے دہانی میں اس نے بجائے اللہ اکبر کہ اٹھنے کے لوگوں نے تلبیہ پڑھا لبایک اللہ ملبا اس نے بھی ان کے ساتھ پڑھ دیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے اور ایک اور بات جس کا خیال کرنا چاہیے کہ کچھ لوگ جب ساتھ ہوں تو ایک ہی آواز میں مل کر تلبیحہ نہیں جانا چاہیے یہ سنت کے خلاف ہے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے جہاز میں کہ سب لوگ مل کے ایک ہی مرتبہ طلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے جیسے کورس ہوتا ہے نا ایسے نہیں کرنا چاہیے ایسے سنت کے خلاف ہے کوئی گانا تھوڑی ہے جس سے گانا ہے اپنے اپنے جذبات اپنا اپنا اللہ کے ساتھ تعلق ہے جو چیز رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی نہیں کرنی چاہیے جو انہوں نے کی ہے بس چاہیے دین نام ہے حضور حقب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں اور ان کی روشنی میں جو اجتحاد اما نے کیا ہے اور جو اللہ نے وحی نازل کی ہے یا جس چیز پر امت متفق ہو گئی ہے یہ چیزیں دین ہیں دین اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا نام نہیں تو اس لیے جب چند آدمیوں کا ساتھ ہو چند دوست مل کے حج کر رہے ہیں تو ایک ہی آواز میں طلبیہ کہنا یہ درست نہیں اسی طرح طلبی میں اتنی آواز بلند کرنا کہ سونے والے کو تکلیف ہو رہی نمازی کو تکلیف ہو رہی ہے کوئی کوئی اور آدمی کسی ضروری کام میں مصروف ہے یہ تلبیہ جا کے پاس پڑھنے لگا اور ان کی توجہ بڑھ گئی یہ نہیں کرنا چاہیے ایسا طلبیہ مکرو ہے چھوڑ دے اس کو وہ عبادتیں جو فرض اور واجب کے درجے کی نہیں ہوتی اور لوگوں کو اس سے تنگی ہوتی ہے ان عبادتوں کو نہ کرے لوگوں کا خیال کرے سعودی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ میرے والد مجھے ایک دن رات کو تہجد کے لیے وہ جا رہے تھے مسجد میرے والد نے مجھے بھی اٹھایا کہ مجھے یہ عادت پڑ جائے اور نماز کے لیے لے کے چلے تو جب ہم گھر سے نکلے وسو کر کے تو میں نے کہا ابا ہر طرف لوگ سوئے ہوئے تھے میں نے کہا ابا کہ سب لوگ سو رہے ہیں یہ جی کیوں اللہ کی عبادت نہیں کرتے اٹھتے کیوں نہیں تو میرے والد نہیں سے واپس ہو گئے اور نے کہا میرے بیٹے تو سوتا رہتا اور لوگوں کی عزت نہ کرتا یہ ان نفلوں سے اچھا ہے جو تو بڑھنے جا رہا ہے سوتا رہے گھر چلو یہ ہے شریعت کا مزاج اور یہ ہیں شریعت کی چیزیں کہ ان لوگوں نے ان کے والد نے شریعت کی تعلیم پہ عمل کیا تو لوگوں کو تنگ نہ کرے تلبیح سے ان چیزوں سے اسی طرح حرم میں مینا میں آرفات میں ملتلفہ میں ہر جگہ طلبیہ پڑھنے کا حکم ہے لیکن مسجد میں شور سے نہ پڑے طواف اور سعی میں طلبیہ نہیں ہے اور طواف اور سعی میں اللہ کا ذکر ہے اللہ کی یاد ہے اور طواف سے ہماری مراد یہ ان والا شخص وہ عمرے کے طواف میں اور نفل طواف میں اور قدوم میں ان تین میں طلبیہ پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ جو طواف ہے میں نہ پڑے اگر قارن ہے تو ایک عمرے کا طواف اور ایک نفل طواف اور طواف قدوم ان تین میں تلبیہ پڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ نہ پڑے اور اگر افراد کا حج کر رہا ہے تو مفرد بلحج جسے کہیں گے کہ حج کا افراد ہے اسے قدوم اور نفل واف جب کرے گا تو ان دونوں میں تلبیہ کا پڑھنا چاہیے مگر زور سے نہ کہے پھر بھی دعاؤں کا پڑھنا افضل ہے اور حج کی ساڑی جب طواف زیارت کے بعد کرنی ہے اس میں بھی اور عمرے کی ساڑی اس میں تلبیہ آنی پڑا جائے گا حج کی ساڑی جب طواف زیارت کے بعد کرنی ہے اس میں بھی اور جو عمرے کی سعی ہے صفا اور مروا کے درمیان دوڑنا ہے اس میں تلبیہ نہیں پڑا جائے گا اور اگر حج کی سعی کو تواف قدوم کے بعد کرے جیسے کہ کران میں کرتے ہیں نا جو افسر ہے قارن کے لیے کران والے حج کے لیے کہ تواف قدوم کے بعد وہ،, وہ سعی کر لے اس نیت سے کہ حج تواف زیارت کے بعد کی جو صحیح تھی اللہ آ جی کرتا ہوں جو اس کے حق میں افسر بھی ہے اس میں تلبیح کا پڑھنا مستحب ہے اور تلبیحے کے لیے الفاظ کی سیاختی کرنا آخر پہ درمیان میں نہ کرے آخر پہ الفاظ کی سیاختی کرنا یہ بھی بعض رات میں مستحب لکھا ہے بہتر لکھا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باد صحابۂ کے رام رسی اللہ نے انہیں الفاظ بڑھا کے بولے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں کیا تو یہ منع نہ کرنا ان کا اس کی دلیل ہے کہ یہ بھی دین میں شامل ہے اور وہ کم سے کم درجہ ہے مستحب کا مثلاً کوئی آدمی پورا تلبیا پڑتا ہے اور یہاں تک جو کہتا ہے لا شریک الک اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں اس کے بعد کہتا ہے کہ لبایک لا القل میں حاضر ہوں اے پردیا جو تمام جہانوں تمام, تمام مخلوق کا علا ہے میں حاضر ہوں یہ کہنا درست ہے اسی طرح یہ کہنا کہ لبعق وساتع الح بے جت و رقبہ الیک یہ کہنا بھی درست ہے اسی طرح یہ کہنا کہ آداب یہ لبا ایک اللہ میں اتنی مرتبہ تری تیرے, تیرے پاک بارگاہ میں حاضر ہوں جتنے زمین میں مٹی کے ذرے ہیں اور اللہ اتنی مرتبہ حاضر ہوں عدد الرمل یہ جتنا ان صحراؤں میں ریت کے ذرے ہیں اللہ اتنی مرتبہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں ان سب الفاظ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابن مسعود اور ابن عمر رضی اللہ علیہ نے کہا ہے اور رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کرنایا ان سب الفاظ کا کہنا مستحب ہے بہتر ہے اور طلبی کے جو اصل الفاظ ہیں جو الب صلی اللّہ سے شروع کے لا شریک الگ تک ہیں ان میں کمی کرنا مقرو ہے اور اسی طرح خواتین کو اتنی زور سے طلبیہ پڑھنا کہ اجنبی مرد سننے یہ مکرو ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے بس اتنی آہستہ آواز سے یا اتنی بلند آواز سے پڑھتی رہیں کہ اپنے تک آواز پہنچے اور اسی طرح طلبیہ حج میں زمیں کے وقت تک پڑھا جائے گا اور جب دس سلحج کو پہلے جمرے کی رمی شروع ہوتی ہے تو اس وقت البیہ ختم کر دینا چاہیے اس کے بعد میں پڑھے اور عمرہ اگر کر رہے ہیں تو عمرے میں طواف شروع کرنے کے وقت تک پڑھا جائے گا یعنی طواف جب شروع ہوتا ہے تو اس کے شروع ہونے میں پہلا استلام جو کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی کلبیہ ختم ہو جائے گا تو عمرے میں اس وقت ہے آخری وقت اس کا عمرے کے لیے اپنے ملک سے چلا تلبیحہ پڑھتا رہے یہاں تک کہ جب حرم محترم میں پہنچ کے وہاں پہ بیت اللہ میں حضرت کے سامنے اب کھڑا ہو گیا اب تلبیہ ختم ہو گیا عمرے کے لیے یہ اور حج کے لیے یہ حکم ہے کہ دسل الحج کو پہلی جب غمی کرے گا پہلے جمرہ کی تو پہلا کنکر جو پڑا پھینکا اس, اس کے ساتھ ہی بس تلبیہ کو ختم کر دے اب وقت ختم ہو گیا یہ تلبیہ کے مسائل تھے جو بھی مسئلہ پیش آ جائے اپنے مسئلے کو اس کے مطابق سوچنا چاہیے حل کرنا چاہیے اب اس کے بعد کچھ اور مسائل ہیں ان کا بیان اگلی نشست میں کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ